آج ہم سورہ الجر میں سے کچھ آیات پڑھیں گے یہ چودواں پارہ ہے پندرہ نمبر سورہ مبارہ کا ہے آئے نمبر اکتیس سے پڑھیں گے بلکہ اس کے بھی اوپر ہے یہ ہم آیت نمبر اٹھائیس سے پڑھیں گے نمبر اٹھائیس سورہ چودواں سورہ نمبر پندرہ آئت نمبر اٹھائیس الحمد للہ رسول عالیم رضیم آیت نمبر اٹھائیس سورہ الحجر چودواں بارہ سورہ نمبر پندرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بنانے والا ہوں خالق پیدا کرنے والا ہوں بشر بشر کو من سنسال انتی ہوئی مٹی سے من منحمہ مسمول ہما وہ مٹی جو سڑ کر بو چھوڑ جائے اور کالی ہو جائے مسمول اس سے بنا ہوا گا ہوا مٹی کا مجسمہ مٹی کا وجود کیونکہ مٹی کہتے ہیں تو رابط کو خشک مٹی کو تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو اور اس کے بعد اس کی مختلف سٹیجز میں سے آخری سٹیج فنسال ہے اور ہم ان مصنوع اس سے پہلے ہے سلسال اس وقت ہے کہ جب یہ گندی ہوئی مٹی کالی ہو جائے بو چھوڑ کر اور سخت ہو جائے پھر یہ سوکھ جائے خشک ہو جائے اور اس سے آواز آنے لگے کھنکھنانے کی سلسال ہے اور جب یہ ٹھیکری بن جائے تو فخار ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فخار بھی سے کہا سلسال بھی کہا ہم مسنون بھی کہا گویا کہ یہ مختلف درجوں سے گزر کر فنسال اور فراخر فخار ہو گئی انسان کی بنیاد اس پہ ہے اس لیے سب انسانوں کو اپنا تکبر بھول جانا چاہیے فائضہ سزائی جب میں اسے برابر کر لوں یعنی انسان کا ڈھانچہ جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا وہ بنا لوں ورنہ فخی ہی میں اور اس میں اپنی روح پھوک دو لَهُ تھا تو تم اس کے لیے سجد ریز ہو جانا ہے یہ سجدہ ریز ہونا اللہ کے حکم کے تحت یہ جی شرک نہیں یہ جی سجدہ آدم علیہ اصطلاط و السلام کو نہ تھا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے تھا اللہ کو تھا سجدہ اور یہ تعظیمی سجدہ جو شریعت اسلام میں مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا اور ترمزی کی صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فمائشہ کلبانی نے صحیح کہا رہی محلّہ رحمتن واسعہ کہ اگر سجدہ حلال ہوتا تعظیمی کسی کے لیے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاند کو سجدہ کرے کلن اجماعی اجمعون تو سجدہ اسی وقت حکم کے مطابق ملائکہ نے کیا سب کے سب نے اجمعونکٹ اکٹھے عقید ہے الا ابلیس سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہیں کیا یہ ملائکہ میں سے نہیں تھا مگر حکم اسے اس لیے شامل تھا کہ یہ آسمان پر ملائکہ ہی کے اندر رہتا تھا اور ملائکہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا تھا اس واسطے سے خوب معلوم تھا کہ یہ حکم اس کے لیے بھی ہے تبھی تو یہ انکار میں جواب یہ دے رہا ہے کہ میں افضل ہوں ورنہ یہ جواب دیتا کہ اللہ تو نے تم تو ملائکہ کو حکم دیا ہے میں تو جنات میں سے من الجن یہ جنات میں سے تھا میرے لیے حکم نہیں یہ اس نے نہیں کہا معلوم حکم یہاں پر شامل تھا سب کو اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابا انکار کر دیا پونما استاج دین کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوں باقاعدہ رب ضول والاکرام کی پستافی کی یا جراط کی کہ کی انکار کیا کال یا ابلیس کہا اے ابلیس مالا کا اللہ تکون استادین کیا وجہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا میرے حکم کو بجا نہیں لایا پالا جواب دیا لم اکل من سلسال من مسنون میرے لیے کب یہ لائق ہے کہ میں اس بشر کے لیے سجدہ کروں جس کو تُو نے پیدا کیا خنگناتی ہوئی کالی بدبودار مٹی سے یہ میری شان کے خلاف رجما کا پخت نکل جا جنت سے نکل جا کا عجیب بے شک تاندہ لانتا علا یوم اور تیرے اوپر لعنت اللہ کی رحمت سے دور کیا جانا ہے علا یوم اٹھائے جانے کے دن تک کہا ربھی رب کو پکارتا ہے یہ غیر اللہ کو نہیں پکارتا یہ معاہد ہے اس اعتبار کیونکہ شرک اور توحید ایک شخص میں اکٹھے ہو سکتے ہیں ایسی توحید اسے نجات نہیں دلائے گی جس کے ساتھ شرک بھی ہو ممبا مین اختر بلّہ اللہ وحم مشرق بہت سے ایمان لانے والے ایسے ہیں کہ ایمان لانے کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں تو یہ بھی وہ بہیم یہاں پر توحیدی ہے اللہ کو صرف پکارتا اور اسے پتہ ہے کہ اللہ اگر محلت نہ دے مجھے محلت کو نہیں دے سکتا والا رب بھی میرے رب بات مجھے اٹھائے جانے کے دن تک محلت دے دے والا فَإنَّكَ مِنَ <الْمُنظرِين> کہا تو محلت دیا جاتا ہے یہاں سے ہماری کہانی شروع ہوئی انسانیت کی اور آزمائش شروع ہوئی اور یہ سارا مار کا برپا ہوا جو دنیا میں اس وقت زور و شور سے قائم ہے کفر اور اسلام کا مار کا صرف اور توحید میں مار کا اللہ میں اور شیطان کے چیلوں میں مارکا حزب اللہ میں اور حزب الشیطان میں مارکا وہ اس وقت کی پرواہ ہے یہاں سے آغاز ہوا یہ ہماری تاریخ ہے ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا عصلی دشمن ہے اور اس نے کیا کہا تھا جب مہلت ملی اس کو مولت دی گئی کالا فائن کا من منظرین یا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے علا یوم وقت معلوم اس دن تک جس کا وقت معلوم اللہ کے ہاں وہ پہلے سے طے شدہ ہے وہ دن نہ کوئی آنے سے روک سکتا ہے نہ کوئی اسے پہلے لا سکتا ہے ربی رب بیما اغوی تنی یہ کہتا ہے کہ اے رب بار بار ربی رب کہنی رب جو تو نے مجھے راندہ ترگاہ کیا جو تُو نے مجھے بھٹکایا حالانکہ بھٹکا یہ اپنی کرتوت سے مستحق اللہ کو الزام دے رہا ہے تُو, نے جو مجھے بھٹکایا, تو اب میں کیا کروں گا میں زمین میں ان کے لیے سجا دوں گا کیا سجا دوں گا برے اعمال زمین کی محبت زمین میں تو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے اپنے باپ کے ذریعے ورنہ ہمارا اصل ٹھکانا تو وہی ہے جہاں سے ہمارا باپ نکالا گیا تھا علیہ سلاد وسلام اس لیے زمین کے ساتھ جو بوجھل ہو گیا اور زمین کے ساتھ اس کا اتنا مضبوط تعلق ہو گیا کہ آسمان سے تعلق ٹوٹ گیا وہ بدبخت ہے اور جس نے زمین کے ساتھ اتنا تعلق رکھا جتنا بشری تقاضوں کے تحت مجبوری ہے اور آسمان سے تعلق نہ توڑا وہ آخر وہی چلا جائے اب میں زمین میں ان کے لیے سجاؤں گا زینت دوں گا برائیوں کو گمراہیوں کو اور میں انہیں گمراہ کروں گا رام داس درگاہ کروں گا سارے کے ساروں میں. اللہ مجھے مہلت تو دے دی اب اسے پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت تو عذاب میں جلدی نہیں فرماتا اس نے جب مہلت دے دی تو اللہ اپنے قول کا مخالف نہیں کرتا اب اسے پتہ ہے کہ یہ مہلت اللہ کی دی ہوئی ہے یہ مجھ سے چھلے گی نہیں اللہ کی رحمت پر اتنا یقین ہے تو یہ اب جو ہے وہ بہت بڑے اقوال بولنے لگا ہے کہتا میں سب کے سب گمراہ کر کے چھوڑوں گا یہ آدم اور اس کی اولاد کو علیہ سوائے تیرے وہ بندے جو خالص ہو گئے آسمان سے صحیح تعلق قائم کرنے کی وجہ سے وہی پر ایمان لا کرم کی اتباع کرنے کی وجہ سے وہ خلص وہ خالص کرنا مخلص جو خالص کیا گیا یہ مقول ہے خالص کیے گئے بندے جن کو رب والاکرام نے ان کی نیک نیتوں اور ان کے ایمان اور ثبات اور اس کے بعد نیک کوششوں کی وجہ سے خالص کر دیا شف سے براٹ سے سے اور بڑے بڑے گناہوں سے اللہ نے کہا خاضا علیہ مستقیم یہ ہے راستہ جو علیہ میرے اوپر ہے یعنی میں اس راستے پر گامزن کر کے یہ مستقیم راستہ ہے انہیں جنت تک پہنچا دوں گا اور یہ راستہ میرے تک پہنچنے والا راستہ ہے یہ مخلصین کا راستہ انبادی لئی سلا کا علیہ سلطان شیطان سے کوئی اتنا بھی نہ ڈر جائے کہ رحمان کی داری سے مایوس ہو جائے اس لیے رحمان نے فرمایا کہ جا اے شیطان اے ابلیس بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی سلطان نہیں کوئی غلبہ نہیں تیرا منصاب تیرا غلبہ صرف ان پر ہے جو گمراہ بھٹکے ہوئے تیری اتباع کریں گے جہن نہ مالما عید اجمائن اور جہنم تم سب کا ٹھکانہ ہے لہٰذا بباب جہنم کے دروازے باب جزء ہر باپ کے اندر ایک تقسیم شدہ جز انسانوں کا گزرے گا یہود ایک باپ سے جہنم میں جا رہے نسارا ایک باپ سے جا رہے میوس ایک باپ سے جا رہے وہ شرقین جنہوں نے بت پرستی کی اور قبر پرستی کی اور, اور کسی چیز کے وطن پرستی کی اپنی پرستش کی یا جو بھی غیر اللہ کی پوجا کرتے رہے وہ ایک باپ سے جائیں گے اسی طرح سے ہر کہ وہ مینی جنہوں نے گناہ کیے اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا وہ ایک باپ سے جائیں گے سب کو اپنے اپنے درجے کے مطابق ابواب سے گزارا جائے گا اور اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ نے مستقیل کا حال بیان کیا ام المستقی بےشک مستقی مستقی کی مختصر تعریف جو علماء نے کی جو مفسرین نے کی جو ہمیں صحابت مندی رضوان اللہ علیہ اللہ کے حکموں کو بجا لانے والا اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے رکنے والا متقم ری جناتی و اون یہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے ایسے باغ جس میں طرح طرح کے چشمے پھوٹ رہے ہیں ان کو کہا جائے گا ادو ہاب سلام جاؤ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ امن میں رہنے کے لیے سلامتی بھی ہے ہر اعتبار سے تم سلامت رہو گے یہاں پر کبھی بھی اس جنت کے اندر کوئی نعمت جو ہے وہ تم سے چھنے گی نہیں نہ کبھی زندگی اللہ چھینے گا نہ اپنی رضا کو چھینے گا اور امن بھی ایسا کہ فساد کا نام و نشان نہ رہے گا کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات نہ سنو گے وہ نظر آنا معافی سدوری اور ہم نظر آنا نظر کھینچ لیں گے نکال لیں گے ہم معافی سدوری جو کچھ بھی ان کے سینوں میں تھا من غل غل کینا ایک دوسرے کے بارے میں معلوم ہوا اہل ایمان کے اندر شیطان کبھی کبھی ایک دوسرے کے بارے میں کینا بھی پیدا کر دیتا جو کہ اس حد تک نہیں پہنچتا کہ اہل ایمان اہل کفر کو دعوت دینا شروع کر دے کہ آؤ ان کو پکڑ لے اپنی دشمنی میں آ کر دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اہل کفر کے ساتھ تعلق قائم کرے کہ یہ اہل ایمان ایمان کے خلوص میں اور ایمان کی گرمی میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہے ہیں تم ان کو پکڑ یہ کبھی نہیں کرتے ایم اے سے مراد یہ نہیں ہے ایم سے مراد وہ انسانی فطرت ہے کہ جس میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ وہ مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرے پھر سچے دل کے ساتھ گڑ گڑائے اور اللہ سے توبہ کرے اس سے مراد گناہ پر دلیل کرنا نہیں اس سے مراد توبہ کے ذریعے بشارت دینا کیا گناہ گاروں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ تفنطرحمت اللہ ان ضلع جمیہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو جانا اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر سچی توبہ کرنی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ سب سے بالکل ٹوٹ کر تعلق توڑ کر اپنے گناہوں سے اور گناہ پر ابھارنے والے محرفات سے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کے لیے اسلیبو تابے ہو جاؤ تو اللہ تمہیں معاف کرے گا توبہ کی کرتے کم از کم اس وقت جس وقت توحبہ کر رہا ہوتا ہے مومن تو اس کے دل میں گناہ کی ایسی نفرت اور اس کے محرکات سے اتنی دوری ہوتی ہے کہ وہ گناہ کے تصور سے بھی کام رہا ہوتا ہے اور اللہ سے سچی توبہ کرتے ہوئے دوبارہ کبھی نہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا پھر اس سے گناہ سرد ہو جاتا ہے انسان کمزور ایسا گناہ تو انسان سے اس طرح سردر ہو جائے اس کے بارے میں مایوسی نہیں اور جب توبہ کرتے ہوئے یہ نیت ہو کہ آئندہ بھی کروں گا تو یہ توبہ ہے ہی یہ لوٹنا نہیں ہے توبہ کا مطلب ہے لوٹنا یہ لوٹنا نہیں ہے گناہ گنافی سدور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینا وہ نکال لیں گے اخوانند یہ بھائی بھائی ہو جائے گے اللہ یہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بڑے پیار محبت سے سلامن سلامہ ان کا کال ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا پیاری پیاری نیک باتیں کرنا ہوگا کوئی غلط بات نہ کریں گے پھر فرمایا اللہ کہا لا تعالیٰ یا مس ہوں سی ہا نہ انہیں وہاں کبھی تھکن کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے دوبارہ آج ماشاءاللہ کبھی نہیں کرے گا نقد عبادی میرے بندوں کو خبردار کر گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی انا الغفور رحیم کہ میں ہی ہوں البتہ الغفور البور اور الرحیم بہت ہی معاف کرنے والا رحمتوں سے مالا مال کرنے والا اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے جھانپ لے آمین اور جنتی بنا دے آمین اور جہنم سے محفوظ کر لے اور یہ کہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ کرا یہ آیات جو میں نے پڑھی مختصر اسی لیے پڑھی ہے کہ یہ جانا جائے کہ ہماری تاریخ کیا ہماری تاریخ یہ ہے کہ سلطان نے ہم سے دشمنی اور دشمنی میں وہ ہمیں وہی کروائے گا جس کے کرنے سے وہ بھکا وہ کیا تھا وہ تکبر تھا رب ملائے ملائے کا جب ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو ساجا دوں سب نے سجا کیا تقبرہ کانا مین اس نے تقبر کیا اور وہ کفار میں سے ہو گیا اور کانا کے معنی سارا بھی ہے یہاں ہو گیا اور کانا کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں وہ پہلے سے کافر لکھا تھا یہی کہ اللہ نے مجبور کیا اللہ کا علم ہر غلطی سے پاس ہے یہ کہ ہم یہ عقیدہ رکھے معذلّہ صبح اللہ کے اللہ زبردستی لوگوں کو کافر کرتا ہے جو کچھ اس نے لکھ دیا یہ اللہ پر بہتر یہ شیطان نے کہا جو اللہ تو تون نے مجھے گمراہ کیا یہ شیطان کا قول ہے یہ اہل ایمان کا قول نہیں کہ اللہ کو الزام دینا تقدیر پر تقدیر پر الزام دینے والے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح باندھتے اور تقدیر کا مفہوم یہ لینا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات معلوم ہے وہ لکھے یا نہ لکھے تو یہ درست محمود ہے کہ اللہ کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب ہم کام کرتے اللہ یہ تو بہت بڑی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اسے نکالا کا کالا فخر بد نکل جا اتر جائے یہاں سے سبا یا پورن کا کب بھرا پیھا تیر کب ہے اس جنت میں اور پکم کرے فخر اے تکبر کرنے والے تکبر کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور بڑا کر کے دکھانا تو فاغرین میں سے ہوا یا تو جلیلوں میں سے اب چھوٹوں میں سے ہو گیا تکبر کرنے کی وجہ سے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عزیز مسلم کی کہ کبھی کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جو کہ دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر تکبر رکھتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اگر کوئی یہ چاہے یا میں یہ چاہتا ہوں جس طرح بھی الفاظ ہے کہ میری جوتی سب سے خوبصورت ہو میرے کپڑے سب سے اچھے ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ع اللہ خوبصورت ہے یوہی خود وہ خوبصورتی کو سجاوٹ کو جو جائز حدود میں ہو اصطراف نہ ہو حرام نہ ہو اس کو پسند کرتا ہے یہ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے کہ اپنے بال بنا کر رکھے اپنے آپ کو میل کچیل سے پاک کرے نہائے دھوئے جیسے نبی علیہ صلاح و السلام نے فرمایا یہ صحیح بخاری یا مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر کے پاس ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ پانچ وقت اس نہر میں نہایا کرے کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہے گی صاحب نے فرمایا نہیں فرمایا جو پانچ وقت اللہ کی نماز پڑھتا ہے سچے دن کے ساتھ اس کے گنا جاتے اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ کا عنہ نے نماز کے بعد عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت مجھ سے کھجورے لینے کے لیے آئی تمہیں اس بہانے اسے اپنی دکان کے اندر لے گیا اور ہم دونوں بے حیاں کرتے رہے سوائے بدکاری کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اس نے تو اس کو یہ حکم دیا کہ اپنی اصلاح کرے اس پر حد پائنڈی کی گویا نماز جو تھی کفارہ بن گئی معلوم ہوا کہ جو ثغائر ہے ان کا کفارہ نماز اور اللہ تعالیٰ کے تمام عوامل کی پابندی بنتی ہے جو کبائر ہیں ان کے بارے میں توبہ کرنا لازمی ہے نیت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم کو مہلت دی تو اس نے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کی کسمیں اٹھائی اور یہاں پر بھی کہا ابھی عزت اکلا ہوئی تیری عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں تیری عزت کی قسم غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھاتا اللہ, اللہ کی عزت کی قسمیں اٹھاتا تو یہ تکبر بتا رہا ہے کہ اس شخص کا عقیدہ درست ہے صرف اس نے حکمان سے انتظار کیا کیونکہ آج سب سے بڑا جو مارکا ہے فکر کی دنیا میں اسلام کے بارے میں سمجھ کی دنیا میں وہ یہ مارکا ہے کہ کوئی شخص جب عقیدے کا شریف وہ کچھ بھی کرنے کافی نہیں ہوتا یہ بالکل غرض فہمیہ علماء حقہ نے حافظ ابن القیب نے ابن نے ہمیشہ ابلیف کی مثال دی انہوں نے کہا ابلیس اللہ رب العزت کی ذات میں شریک نہیں کرتا اللہ کے اسماء میں شریف نہیں کرتا اللہ کی صفات میں شریک نہیں کرتا اللہ کے افعال میں کسی کو شریک نہیں کرتا وہ صرف ان کی یاد اللہ کے حکم پر بچ جانا اللہ کی عوہیت کا اپنے عمل سے اقرار کرنا یہ نہیں کرتا اللہ کے احکامات میں وہ شریک کرتا ہے اپنی عقل کو اور اپنے تقدر کو آج بھی سب سے بڑھ کر جو شرک ہو رہا ہے وہ تقبر کی وجہ یہ حکام جتنے بھی ہے آخر انہیں کون سی چیز مانے ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کو ماننے کے بعد خالق رازق مالک کائنات دوبارہ اٹھانے والا اور وہ سب کچھ کرنا چاہے تو کر دے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں زلزلہ برپا کرنے والا ملکوں کے ملک محض کر دینے والا بھوک نم سے شکست سے ذلت سے اختیار کرنے والا اسے دینے والا یہ سب یہ حکام مانتے پھر انہوں نے اتنی لیے سے ایڈ لیس کی طرح یہ کیسے کہا سوات والے مسلمانوں سے کہ تم نظام شرع چلوا لو یا چلا لو تم اسلام کے نظام کے ساتھ زندگی گزار لو اس کا مطلب ہے کہ اس کا عک اس کا الٹ یہ ہوا کہ ہم پوری طرح جانتے بوجھتے ہوئے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسلام پر نہیں چل رہے اس کا اقرار ہے اگر تم بھی چل رہے ہو پھر لڑائی کس بات کی خدا ختم ہو گیا پھر کس بات کی بمباریاں اور کس بات کے یہ سارے کے سارے مصیبت کے کام پھر تو ختم ہو گئی جھگڑے صرف اس بات پر ہے اور تم نے یہ ثابت کر لیا اپنی کی اسمبلی کی اکثریت سے کہ تم ابلیس ہو صرف انسان کی شکل میں تم نے بھی اللہ کو اللہ مانا اللہ تعالیٰ کو رب کائنات مانا اپنا بھی خالق ساری دنیا کا خالق مانا اگر اگرچہ تم میں اور بھی بڑے اشراف ہیں صرف کی اور بھی بڑی قسمیں یہ صرف تمہارا ابلیس کی طرح ہے یہ انگلش کہتا ہے ربی اے میرے مجھے محلت دے فبی محلکی تیری عزت کی قسم ضرور نہمراہ کروں گا اللہ کی عزت کی کسمیں اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگتا ہے مہلک کی اسے پتہ پتا ڈر سے نہ ملا تو کسی ڈر سے نہ ملے گا باوجود اس عقیدہ توحمید کے ہے اللہ کے حکم کو اپنی عقل کے مطابق نہیں سمجھتا آج بھی یہ پڑھے لکھے کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اسلام کا قانون کیسے چلے گا مشرف کا بیان میرے پاس پڑا ہے کہ ہم اکیسویں صدی سے گزر رہے ہیں آج خلافت راشدہ کا نظام قابل عمل نہیں ہے بلکہ میرے پاس تو عبد القور کا بیان پڑا ہوا ہے اس نے کہا طالبان جو نظام مانگتے ہیں یہ لانت ہے جبکہ ملک میں ایک نظام قائم ہے تو دوسرا نظام کیسے چل رہا ہے اسے نظام یادن کہتے ہیں اس کے تقد کے قربان جاتے ہیں اوروں کا کیا رونا روئے جب اپنے یہ کرتے ہیں اور ان کی کوئی بو شمالی نہیں کرتا یہ نہیں میں کہتا کہ خالی جماعت اسلامی یہ کہتی ہے ہر میں میں بہتان فراش نہیں ہوں بڑے بڑے اچھے بیانات بھی منمبر حسن سے آ رہے ہیں وہ اچھی بات اچھی ہے مگر رونا اس بات کے کہ غیرت ختم ہو گئی جب کوئی ان کی ماں کو گالی نکال لے ان کی بہن کو گالی نکال لے جب کوئی سینما بنا لے گپور کراچی میں ایک سینما بنا لے یا ایک ناچ گھر بنا لے وہ جماعت اسلامی کا ممبر نہیں رہ سکتا اللہ کے دین کے بارے میں اتنی بکواس کی کہ جس کی ضرورت کسی ایم پی کو بھی نہ ہوئی تو اس وقت بھی وہ جماعت اسلامی کی ممبر سے نہ گرایا گیا یہ رونا ہے اللہ شاہ بخاری جس میں اپنی جمعیت جمی حدیث بنائی متحدہ جمعیت اہل حدیث اس لیے میں بھی کھول کر نام بیان کرتا ہوں کہ وہ فخر کے ساتھ سارے ساہیوال میں اپنے بینر لگائے ہوئے ہیں اور اپنے پوسٹر لٹکائے ہوئے اسے سفیر امن کا خطاب ملا امریکہ فکر اور یہ شخص جو ہے مدینہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہے اس نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے اور اس کو امریکہ نے امن کے سفیر کا ایوارڈ دیا ہے اور اس کو عیسائی پادریوں نے مبارکباد دی ہے ایک بہت بڑا عالم ربانی ہونے پر اور انصاف والا شخص وہ مبارکباد کے پوسٹر اس میں عیسائی واد میں لٹکائے ہوئے اس کو رابذیوں نے مبارکباد دی ہیں ایک عالم ربانی ہونے پر اور رابذیوں نے اپنی کیبل پر اس کے پروگرام نشر کیے رونا اس بات کا نہیں کہ یہ بگڑ گیا رونا اس بات کا ہے کہ اس کو پھر بھی لوگوں نے چیئرمین قبول کیا اس ایک مجلس اور اس ایک جو کہ چندے لے کر اربوں سے مساجد بناتی ہے اس کا چیئر مین یہ دستخط یہ کرتا ہے اس کے دستخط سے چندے جاری ہوتے ہیں اور اس کمیٹی کے اندر وہ علماء موجود ہیں جو اس سرک سے قطل پاک ہے اس گمراہی سے قطل پاک ہے مگر اس کو برداشت کرتے ہیں صرف ایمان اور توحید یہ نہیں ہے کیا آپ توحید پر قائم ہو جائے ایمان اور توحید یہ ہے کہ اللہ کی غیرت ہو اس سے بڑھ کر جو آدمی کو اپنے لیے غیرت یہی میرے ایک دوست خوب کہا کرتے کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجد میں پڈے ڈالتے اور مصیبت کھڑی کرتے ہم نے انہیں موبائل پر بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے ان لوگوں پر انہیں سوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو کہ مسلمانوں کی جمعیت کو پارا پارا کرتے جو اپنے غصے اور غیر و غزب میں مسلمانوں کی شکایات کفار تک پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو مسلمانوں کی شکایات مسلمانوں کو دشمنوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتے وہ کیا شکایت ہے وہ جو اکبر ال آبادی کہتا تھا لکھائی ہے رپٹ یہ میرے دشمنوں نے جا جا کے تھانے میں اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یعنی اللہ کا بس یہ جرم ہے کہ یہ لوگ جہاد کی حمایت کرتے ہیں یہ لوگ توحید کی بنیاد پر مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں آج جس بات سے لوگ سب سے زیادہ تنگ ہیں نفاق والے وہ یہ بات ہے کہ لوگوں میں تقسیم نہ کی جائے ایمان کی بنیاد پر کیسے اچھے وقت گزر رہے تھے ہم نے پاکستان بنایا اتنا بڑا ملک دنیا پر کہ دنیا حیران رہ گئی اسلام کے نام پر اتنا شاندار ملک بنا جو دو حصوں پر مشتمل تھا کیوں بنا اس لیے کہ ہم نے کوئی اختلاف نہیں دیا رابی ہمارے ساتھ تھے قبر پوجنے والے ہمارے بھائی تھے سرکولر ہماری بغل میں تھے اور ہم سب کے بغل میں تھے کوئی کھڈا نہیں تھا کہ یہ جو में میں ٹھیک نہیں ہے کہ یہ اسلامی ملک نہیں بنا سکتا اس کا है نہیں ہے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اسلامی ملک بنانا اگر عبادت ہے نماز بھی عبادت ہے جس طرح نماز کے لیے وزو شرط ہے اسلامی ملک بنانے کے لیے کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے ایمان شرط ہے اللہ نے فرمائے نمن مشرق مشرق پلید ہے وہ بیت اللہ کے قریب بھی نہ آئے کیا پلیدی اس قسم کی ہے جو مشرق کو ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ دھونا پڑتا ہے نئی پلیدی دل کی ہے دل کے پلیدوں کو جدا نہ کیا گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس میں شفٹ کرنے والے بھی شامل ہیں لوگوں نے اپنی گڑبیاں وہ ساتھ رکھی تھی جس میں وہ تازیا دیا کرتے تھے قبروں کا بڑی بڑی قبریں تھیں انڈیا میں وہ اپنی گڑبیوں کو سنبھال رہے تھے بچوں سے زیادہ یہ ڈاکٹر عثمانی کی شہادت وہ کہتے تھے ہم قافلے میں تھے اور لوگ ان کو سنبھال رہے سینکول اور موجود تھے جو کبھی نماز بھی پڑھتے تھے شرابیں پیتے تھے جماعتیں جو بنا رہی تھی اس پاکستان کو ان کے اندر شرابی کبابی موجود تھے اور اس جماعت کی بنیاد رکھنے والے آپ کو پتا ہے آگا خاندی لیگ کی بنیاد رکھنے والے رفضی لوگ ہر حال یہ بن گیا وہ کہتے ہیں کتنا اچھا ہوا جب تقسیم نہیں مسلمانوں میں کی گئی عقیدہ کی بنیاد پر کتنا بڑا کام ہوا اتنا بڑا ملک دنیا میں منفاع شہود پر آ گیا اسلام کے لیے کبھی تو اسلام کبھی نافذ نہ ہو سکا اس دن سے لے کر آج تک یہاں پر وہی نظام چل رہا ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا انگریز تو چلا گیا مگر اس کے نوکر اس کی چاکری میں مقبول ہے اس کے بعد تحریک جناب مرزائی کو کافر قرار دو ہم سب ایک ہو گئے مرزا کے خلاف ہم نے آپ وقت سے اختلافات ختم کر دیے خواہ وہ اختلافات عقیدے کی بنیادوں پر بھی. کوئی قرآن کو مکمل کتاب کہتا ہو کوئی قرآن کو غیر مکمل کتاب کہتا ہو کوئی صحابہ کو اللہ کے سب سے بڑے نیک بندے مقرب کہتا ہو کوئی نیک کافر کہتا ہو ہم نے فرق مٹا دیا کوئی غیر اللہ کی پکار لگاتا ہو بچہ بچی لینے کے لیے اپنی رزق پڑھانے کے لیے بیماری سے شفا کے لیے کوئی صرف اللہ کی پکار لگا سب ایک فہرست میں شامل ہو گئے کو ہم نے کافر قرار دلوا دیا دیکھو جب ہم اختلاف چھوڑتے ہیں بڑے بڑے کام کرتے ہیں تعمیر پاکستان کے لیے ہم ایک ہو گئے تعمیر رسول کے لیے ہم ایک ہو گئے صلی اللہ علیہ و علی وسلم لہذا آج یہ لوگ جو فرق ڈالنے کے لیے آ گئے ہیں یہ مصیبت یہ فرق ڈال رہے ہیں توحید کا اور شرک کا یہ قبریں گرا رہے ہیں یہ انہوں نے ان مزاروں کو گرا دیا جو زیارت گاہ تھے ٹھیک ہے یہ سب شرک ہے مگر بھائی جب لوگ یہاں پر رہتے ہیں تو سب کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا پھر بڑے فخر سے لکھا کہ پھر بابا کی قبر کو جو ہے دوبارہ رون کو سے دوبالا کر دیا گیا یعنی وہ جو اللہ والے کوئی اٹھے تھے انہوں نے وہاں پر غیر اللہ کی پکار غیر اللہ کی نظر و نیاز بند کی تھی اس اعتبار سے لوگوں کو وہاں سے آنے سے منع کیا تھا آج وہ دوبارہ جاری ہو گئی اس کے بعد بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ امن کا زمانہ واپس لوٹا لیں یہ لوگ یا تو سچ مچ یا جی بن جائے شریعت آ جائے تو شریعت مانگ رہے یا پھر ایسے ختم ہو جائے کہ ہمارے امن اور پرانی زندگی واپس آ جائے یہ نپاس ہے اور یہ تکبر ہے اس واسطے کہ لوگ شریعت کے سامنے اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں یہ کہ عقل مندی کا زمانہ ہے یہ پڑھے لکھوں کا زمانہ ہے ایک دنیا کے ٹکڑے میں شریعت کیسے چلے گی جب دنیا اتنی پڑھی لکھی ہوگی کہ ساری دنیا کے پاس عقل ہے ٹیکنالوجی ہے اور جدید دور ہے اس میں کیسے ان ٹیکس کے اصول کے بغیر کوئی اصول ہوگا جس سے گورنمنٹ چلائی جا سکے کیسے با, باقی طریقوں پر ہم چلیں گے کیسے ہم اس شخص کو جو عقیدہ کا دندا ہے اسے اسلام سے باہر قرار دیں گے اگر وہ اپنا عقیدہ درست نہیں کرتا اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد اسلامی حکومت کے تبلیغ کرنے کے بعد خوبصورت انداز سے بھی اگر وہ اپنا عقیدہ نہیں بدلتا تو وہ مرتا اللہ کے نصیب میں جو باتیں کر رہا ہوں سب باتیں الحمدللہ میرے پاس ثبوت رکھتی قرآن و سنت سے اور من حجیب سے تو یہ بات آج لکھری ہوئی بات کہنا ہوگی ہماری شکایت کوئی جہاں مرضی پہنچا دے ہمیں کسی چیز کی پرواہ دی ہم نے سوچ سمجھ کر اس راستے کو اختیار کیا ہے ہمارے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ بطار الحق حق کا انکار بغم تننا اور لوگوں کو حقیق جاننا اس کا نام تکبر ہے آج یہ حکام حق تک انکار کر رہے ہیں اور لوگوں کو حقیق جانتے ہیں کہ یہ قبری والا یہ اونچی شلوار والا یہ حکم ہو جائے گا ہم تک اور ہم مربو والے ہم یونیورسٹی سے فارغ ہم دنیا کے چوتھے ذہین انسان ساری دنیا میں جب گنا گیا تو پتا چلا کہ یہ چوتھا انٹلیکچوئل پاکستان میں رہتا ہے کتنے بڑے ہم لوگ اور ہمیں تو دین کا علم نہیں ہے تو انہیں پتہ کہ توڑے ہیں یہ تو کہتے ہیں قرآن کے چالیس پارے ان کا تو یہ حال ہے انہیں پتہ ہے کہ جب اسلام کی حکومت قائم ہوگی تو پھر علماء کی حکومت ہوگی اسی لیے علماء نے کہا تمام علماء نے مطلب کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول العمر جو ہے وہ کام کو بھی کہا اور علماء کو بھی کہا وہ اس اعتبار سے کہ وہ حدود کو نافذ کرتے ہیں اور علماء اس اعتبار سے کہ وہ کتاب اللہ سے سنت سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ دین کے علم سے کورے یہ کہانے برداشت کریں گے کہ وہ لوگ جو غریبوں کی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ جو شلوار تخموں سے اوپر اٹھائے ہوئے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے وہ دین کے علم سے مالا مال ہیں وہ ان کے حاکم ہوں اور یہ ان کے سامنے بلا جو محفوم بن جائے یہ تو بہرحال میں برداشت نہیں اللہ کی بات تو یہ مان سکتے مگر بہرحال انہیں ہاتھوں کی تسلیم نہیں کر سکتے یہی کفار کا ہمیشہ مسئلہ رہا کیا آنا ایک بشر کے پیچھے لگ جائے یہ تو بس بشر ہے بس یہ چاہتا ہے کہ نبوت کے بہانے ہمارے سروں پر سوار ہو جائے بس اور کچھ نہیں یہ ایک دھونگ ہے سردار بننے کا آج بھی یہی کہا جا رہا ہے محاذ اللہ اللہ کہ یہ اللہ والے نہیں ہیں نہ اللہ کی شریعت چاہتے یہ صرف اپنی رٹ بحال کرنا چاہتے اور اپنی پرانی سرداری اور قبائلی زندگی کی رونق کو ڈھونڈ رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو انصاف سے اپنے اندر تقبر ڈھونڈ کر اسے ختم کرنے کی توفیق کا فرمائی آمین جب بھی ہم کسی حق بات کو تسلیم نہیں کرتے صرف اس لیے کہ وہ بندہ کہنے والا ہمیں اچھا نہیں لگتا تو اس بندے کی بات مان کر تو ہم چھوٹے ہوتے وہ بڑا ہوتا ہے تو یہ ابلیس بنی ہوتا ہے یقین جانئے کہ یہ ابلیس کی کامیابی ہے اور وہ اپنا جتھا ہم سے ایک نہ ایک دن بنا لے گا اگر ہم نے اس سے توبہ نہ کی یہ بدترین گنا کہ آدمی اس واسطے حق کو رد کر دے کہ اگر میں نے حق کو قبول کیا تو اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے پہلے حق میں چلا گیا یہ تو بڑی بے چیزی کی بات ہے کہ میں تو اتنا بڑا علامہ فہامہ میرے پاس تو ڈگریوں کے اندار وہ ایک گدے پر لاد دی تو وہ گلا بھی زمین پر بیٹھ جائے اور اس کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں سیدھا سادہ سا بولا بھالا سا ہے یہ مجھ سے پہلے ہلایت میں چلا گیا یہ تو بات میں نہیں قبول کر سکتا رہتے حق کو مانتا ہوں مگر اس طرح نہیں مان سکتا اسی بنیاد پر ابو طالب حق کو ماننے سے رہ گیا اسی بنیاد پر بڑے بڑے رہ گئے کہ کیا یہ چھوٹوں کو بڑا کر دیں آج ہم تو مطلب ہے آج تک ہم بچے رہے توبہ سے یہی چیز روکا کرتی مگر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور ان کے دل میں پوری طرح سے حقیقت پکڑ لیتا ہے انہیں پھر دنیا کی کوئی ملامت کبھی روک نہیں سکتی وَلَا <تَلَائن> وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی کبھی پرواہ نہیں کیا کرتے تو میں صرف آج اسی لیے یہ دس سن کر دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے کہ سفر نبی علیہ سلاط و السلام میں صحیح مسلم کی روایت ہے اس کی تعریف یہ کہ بات اور الحاق غم حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا اصل میں یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں حق کا انکار کرتا ہی اس لیے ہے کہ جس کے پاس حق ہے وہ حقیر ہے میں کیسے مانوں کمیوں کے پاس مان لو یہ حق ہے اور ہم بڑے بڑے خاندان کے لوگوں کے پاس حق نہیں ہے یہ بات بار اتنی ذلت والی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم حق قبول کر لیں اے نبی علیہ تیرے ساتھ ہم جو لوگ دیکھتے ہیں سارے کمی نے اور زلیل بچا رکھے باز سوسائٹی کے بادی اور رائے. یہ صاحب رائے نہیں ہے کہیں سے یہ انٹلیکچل ہونے کا خطاب نہیں ملتا کہیں سے انہیں دانشور ہونے کا خطاب نہیں ملتا کوئی ڈگریاں ان کے پاس نہیں ہے اس وقت کی جو بھی ڈگری یہ لیتے اہل ندبہ میں سے سوچو بچار کرنے والے بڑے بڑے سرداروں میں سے یہ نہیں ہے یہ تو معاشرے کے تورے سارے شکست خردہ کمزور لوگ اپنے کے کی جمع کیے ہوئے اگر یہ بات نہ نہ ہوتی رکاوٹ تو ہم تیری بات بھی سنتے مانتے نہیں یہ ہے آج بھی جو ہو رہا ہے بارہ اسی پر میں اتفاق کرتا دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو تکبر سے کوش و دور کر دے آمین ضروری نہیں کہ ہم نے دوسروں پر تنقید کی ہے تو ہم خود بچے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی لاشعوری تکبر ہو مومن شعوری تکبر تو کبھی اللہ کی فضر سے اختیار نہیں کرتا پھر تو وہ کافر ہو گیا لاشعوری تکبر ہو سکتا ہے اس کی بھی فوراً پٹول کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے